ایران سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مزید میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ سلافت میں ہے نا ملک حکم تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے جواب ملا تھا لہسا لنا ملک ان ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے بل رنا ابھی ان ہمارا کبھی ہے کہاں ہے بھائی تو محل نظر نہیں آیا ہمیں کہاں رہتا ہے وہ گیا ہے محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں وہ گیا ہے کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے بہت تلاش کیا نہیں ملے تلاش کرنے گیا وہ نظام کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے انیس سو سینتیس میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشن ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سلف رول کی انڈینز کو اور تقریبا پورے ہندوستان میں کانگریس کی وہ بنی ہیں ہری ہی جنگ میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں فالو دم جادو وہ جو چڑھ کر بولے نوٹ کیجئے یہ تین ہیں حقوق اللہ کامت کا دین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 وی ہیو ڈیفیٹ ہزار سارا چیزوں کا مدلا چکا دیا یہ تھا خوف بس کروں تم کلینس تخاف تختم حکم الناس پا واہ کم اللہ نے تمہیں پناہ دی پاکستان دیا دو ٹکڑے دیے تم اس میں آو پڑا میں میں اور اپنی دشمت سے تمہاری تعریف فرمائی اور رضا کا میں نے کال اور تمہیں طیبات کا رزق دیا لال نقم تشکر تاکہ تم شکر کرو اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجئے مسلمانوں کو ہندووں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تکے جمع ہوں ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں کاگریس جیسی طاقت بڑی منظم جماعت سرما کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے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 ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت خلجیوں کی حکومت افغانوں کی حکومت لودیوں کی حکومت خلافت راستہ تو نہیں دیکھی گا ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کرے یہی قائد آدم نے کہا تھا پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک کائے عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں ان تو بارہ یاد نہیں ہو سکتا لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بولو کو تو یاد ہے ہم نے نعرے لگائے دعائیں مانی جا جا کر اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اللہ تو ہمیں یہ بول دے دے ہم تیرے دین کا بول بارہ کریں اس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے باون برس پورے ہو گئے آج ستائیسویں شب ہے میرے اندازے میں آج ستائیسویں ہے عرب میں خلیج میں سب جگہ ستائیسویں شبد ہیں تو بہت دور رہی خلیج آپ سے خلیج جی کے دہانے پر پاکستان واقع ہوا ہے باون برس پاکستان کے ہو گئے اس میں کتنا اسلام ہم نے کیا کہاں ہے وہ اصول حریت و اقوت و مساوات وہی سودی نظام وہی جاگیرداری نظام خواجہ از خونے لگے مزدور سازر نال ناب از جفائے دہ خدایاں کستے دہ خراب انقلاب ہے انقلاب ایک بار کہتا ہوا مر گیا سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے صرف خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائیوں سے وہ ایس انقلاب انقلاب لیکن وہ بابر میں رسو انقلاب تو نہیں آئے کوئی گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بت کی اس بدہدی کی صدا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی و منہد اللہ جنہوں نے اللہ سے قید کیا تھا نئی ناطا من منفل نہیں اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا خون فطا خیرات کریں گے بالکل ریٹ ہو جائے لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا بغیلو بہی پھر انہوں نے بخل سے کام لیا بتول رہی وہ مور دور اراض کیا نتیجہ کیا نکلا تو آپ کا بہم اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے انل منافطین صرف درکل اسفلے میں لنگار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہی جو اشد الداب جو عبر قیامت ردولہ ادا اشد لداب اگر پورے دین پر کاربن نہیں ہوگے تو قیامت کے دین نہیں شریف علی لداب میں جھوکے جاؤ ان منافقینس من اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورج توبہ میں بھی آج پڑھ لی سورج منافقون میں بھی پڑھ لی ان کے لیے اے نبی آپ سب پر مرتبہ بھی استقبال کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا استغفر لہوں اور لا تصفر ان تستغفر لہوں سب ریڑی میں مر رہ اس نفاق کی تین شکلیں ہیں نفاق باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب ڈھونڈ اب اس کو چرا رخ رکے لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی سے اتنے کا لنگوسٹک پروینشن ہوں کہاں ہے تحلیل نفاق باہمی ایک لفاف کردار جو حضور نے فرمایا کہ, کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافع خاص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے جب بولے جھوٹ بولے جبالا کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیالت کرے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ سیلاب اور اتنا ہی بڑا فائدہ ہے اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے ملین اور ملین کا معاملہ اللہ ماشاء اللہ فی کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی لیکن یہ کہ وہ ایکسپشن ہیں اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافع قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی لیکن آپریٹو نہیں ہے آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا رکھی ہے وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹی ہے یا نہیں کچھ نکلنا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 اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب بنوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے ہودر ہو کہہ دیجیے نبی اللہ اس پر قادر ہے یب آسان علیکم کم من ان کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیجے دے من تحت اردو تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے جلد آ جائے او یل بے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے بہ یوزی قباض حکم باس ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ ڈیوائن پنشمنٹ جس کا ہم اس کا شکار ہے چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے کوئی حکومت دوا شریف صاف کیا کوئی بھی ہو اس وقت وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی حکم کو ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کسی ایک قسط کس کے آنے میں ذرا دیر ہو اور جان پر بن جائے گی حکومت کی ہم بالکل دیوانے وہ تو جب آپ اس کی ان کی پوری پالیسی کو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 جس طرح آپ کے کے ایکسچینجز اور جو کرنسی جو ہے جس طریقے سے ان کا بیڑا فرق ہونا شروع ہو گیا ہے پارش سے تو پاکستان تک پہنچتے سے کیا دیر ملے گی اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک خلاؤ میں گیا وہاں ڈبل روٹی نہیں دے رہی تھی وہ بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا سدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی یہ حال ہوا اس ملک کا ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی لقت کان نے سبا ان فی مسکن آیا سبا قوم سبا نے بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی جنتان ان وشمال دو جنتیں دی تھی ہم نے پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا میں سخی پاکستان مغربی پاکستان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 رب بلدتون طیب رب الغفارب <سؤال> جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دو جنگل باقی رہ گئے جن میں کوئی پیلو کوئی اور ڈیلے کوئی کسلی سے کوئی چیزیں پیدا ہو گئی زیادہ سے زیادہ بے اللہ اللہ خیر ظالے کا جزائر نہ ہوں جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا وہل نجازی للکفور اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہیں کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں اس سے آگے آئیے حصے بخرے ہونے کا شدید اندیشہ اب پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے یہاں عدلیہ کا بہرانت اس میں چیف جسٹس بھی سندھی اور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 وہ حصے بکرے ہونے کا معاملہ پھر بلکہ نسیم منصیہ ہونے کا جیسا کہ میں نے میں مرض کیا تھا اس صدی میں دو عظیم مملکتیں عظیم سلطنتیں نسیم منصیہ ہو گئی دی گریٹ آٹو امپائر پہلی جنگ عظیم کے بعد وینسٹ فرام دی میپ آف دا ورلڈ دی گریٹ یو ایس ایس آر اب کبھی طالب علم ڈھڑا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یو ایس ایس آر زمین رہتی ہے نام بدل جاتے ہیں آئیڈینٹی بدل جاتی ہے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 جان لیجئے کہ ان کا پہلا اوپن ڈکلیئرڈ جو ان کا ایم ہے ٹو انڈو پارٹیشن میں جتنا کچھ وہاں کے حالات سے واقف ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کوئی اندیشہ ہونا چاہیے ان سے پہلا ٹارگیٹ انہوں نے بنانا ہے اس پارٹیشن کو ختم کرنا ان کی گئ باتاں کے ٹوڑے ہوئے ہوئے ان کے یہاں مذہبیت اور کیا ہے ان کا کوئی نظام نہیں کوئی قانون نہیں ان کی روایات ہیں تہذیب ہے کلچر ہے ایک پارٹیشن کے خلاف ہوں کل کھلا ہے ٹو انڈو اٹ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 ایک ہزار سال تک سارے مجددین امت عالمی عرب میں پیدا ہوئے گیارہویں صدی بارہویں صدی تیرہویں صدی چودہویں صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے سانی شیخ احمد سرہندی بارہویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ بینوی تیرہویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی چودہویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الحین مولانا محمود حسن اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال مولانا مودودی مولانا اجلاس ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں یہ سارا ہمارے پیچھے ہے یہ کیا ہے یہ بار ہے ہم پر ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اصلاب کی طرف سے پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی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 کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے یا کم سے کم کہ امت کا اصل حصہ تو تھرڈ تو مت جائے اس سارے دباؤ سے جو آ رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بول پھر ہمارے کندھ پر ہے وہ جو جھیل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہے ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں تعلیم گاہوں میں ان کو راستے نہیں ملتے ہیں ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے اب ہندی زبان میں بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل لیکن دو نسلیں تو نہیں کہ جو اس تعلیم کی اس دبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبے ہجران ہمارے عشق تیری آپ مت سوار چلے تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر جبکہ انہیں یہ سننے پڑتے تھے نعرے مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان نکلو یہاں سے تم یہاں ہو